تاکہ ان کے ثواب انہیں بھرپور دے اور اپنی فضل سے اور زیادہ عطا کرے بے شک وہ بخشنی والا قدر فرمانی والا ہے